يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کیسے بھی حالات ہوں وہ اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور بے شک حضرت یون صلی ضرور رسول ہیں الْمَشْحُونِ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے فسا ہما بس قرآن اندازی کی گئی قرآن ڈالا گیا فکانہ مینل مدینہ تو آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ کشتی بھری ہوئی تھی اور پھر موجے آنے لگی تو کشتی کا وزن کم کرنا ضروری تھا تو ملہ نے یہ کہا کہ ایک آدمی کا وزن کم کرنا ضروری ہے ورنہ سب ہلاک ہو جائیں گے ایک آدمی کی جان ضائع کر دی جائے اور اتنی جانیں بچا لی جائیں تو اب کس کو ڈالا جائے تو قرآندازی کی گئی تینوں مرتبہ قرآن اندازی کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور آن کو انہوں نے دریا میں ڈال دیا پل طاقہ محل بس ایک بڑی مچھلی نے حوت کے معنی بڑی مچھلی اور علم نگل لیا فل تاقامہ ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا وہ ملیمن اس وقت آپ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے یہ اللہ کے نیک بندوں کی آجزی ہے کہ وہ کتنی بھی نیکیاں کریں ان میں نفس لبامہ ہوتا ہے نفس اللوامہ کی یہ معنی ہے کہ وہ نیکی کر کے نیکی کو بھول جاتا ہے اور نیکی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سمجھتا ہے وہ اپنی نیکی پر غرور نہیں کرتے وہ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ تنکا اٹھاتے اور اس قدر روتے کہ تنکا اٹھا کر کہتے کہ کاش دنیا میں پیدا نہ ہوتا میں ایکتنگ کا ہوتا حالانکہ آپ قطعی جنتی ہیں حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے آپ کے متعلق حضور کا یہ فرمان ہے کہ شیطان حضرت عمر کو بہکا نہیں سکتا بلکہ جس گلی سے حضرت عمر گزریں اس گلی میں شیطان نہیں آ سکتا اس قدر آپ کا روب و دبدبا ہے تو حضرت عمر جس گلی میں ہو اس گلی میں شیطان بہکانے کے لیے کسی کو نہ آ سکے تو حضرت عمر کی کس قدر شان ہوگی لیکن یہ نفس اللوامہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ملامت کرنا یہی سوچ قرآن ہمیں دیتا ہے ہم تو گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گنا یاد نہیں رہتے ہمیں اپنی نیکیاں یاد رہتی ہیں تو جب چند گنتی کی ہماری نیکیاں ہمارے تصور میں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنے گناہ کی طرف توجہ نہیں ہماری اور ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں فلولا من بس اگر وہ تسبیح نہ کرتے اور اللہ کو یاد نہ کرتے لال بیسا فی بک نہیں الا یوم تو مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتے اس دن تک رہتے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی کل بروزی قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دریا میں گر جائے اول تو اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی پھر اگر وہ مچھلی اسے نگل لے تو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا یہ بظاہر بہت مشکل ہے لیکن آپ چالیس دن تک اللہ کے ذکر کی برکتوں سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور پھر مچھلی نے آپ کو چالیس دنوں کے بعد ساحل سمندر پر آپ کو رکھ دیا فنا بز پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں رکھ دیا وَهُوَ سقیم ان اس وقت وہ بیمار تھے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی کھال اس قدر نرم تھی کہ جیسے ایک دن کے بچے کی کھال نرم ہوتی ہے آپ کے جسم کے سارے بال ناخن وغیرہ سب آپ کے جھڑ چکے تھے وہ عَلَيْهِ الجا گوتم می اور ہم نے ان کے پاس ایک درخت اگایا می یقین یا قطعین کے معنی کدو شریف تو کدو کیا درخت آپ کے لیے اگایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند ہے حضور کی پسند کی وجہ سے ہی اس شاخ جب کدو کا ذکر کرتے ہیں تو شریف لگاتے ہیں شریف کیا معنی ہے شرف والی عزت والی یہ وہ سبزی ہے جو شرف والی ہے عظمت والی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک پر جلو افروز تھے اور مدینہ منور آپ کی حاضری ہوئی تھی آپ تشریف لائے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر حضرت انس نے یہ منظر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالن میں سے کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور سالن میں سے ڈھونڈ ڈھون کر قدو شریف کے ٹکڑے مبارک آپ نکال رہے ہیں اور اسے بڑے شوق سے تناول فرما رہے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ واقعہ ہے وہ دن اور آج کا دن ہے مجھے تمام کھانوں میں قدو شریف سب سے زیادہ پسند ہے یعنی سامر کرم کی سوچ یہ تھی کہ ہمارے محبوب کی پسند ہماری پسند ہے اور حضور کی ناپسند ہماری ناپسند ہے تو کدو شریف جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی بہت ہی مفید ہے کاش ایسا ہو جائے کہ حضور کی محبت میں ہم اس پیاری سبزی کو اپنے گھر میں داخلہ دیں اور ہمارے ہر کھانے میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا موجود ہو میڈیکل سائنس کی روح سے جو ہر کھانے میں کدو کا استعمال کرے گا وہ دل کی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا کدو کی بیل ہوتی ہے درخت نہیں ہوتا لیکن حضرت یون صلی سلطلام کے لیے یہ درخت اگائے گا شجا رتن جتنا آوا درخت تھا اس کے بڑے بڑے پتے تھے مکھیوں سے اور گرد و غبار سے وہ پتے آپ کو محفوظ رکھیں اور آپ کو سایہ دیں روزانہ ایک بکری آپ کے پاس آتی اور آپ انتہائی علیل تھے تو وہ اپنا تھن آپ کے منہ میں دیتی اس طرح اللہ تبارک اپ کے کھانے اور پینے کا انتظام فرمایا وہ ارس اللہ الا الف اور ہم نے آپ کو میاں کے معنی سو الف معنی ہزار سو ہزار کتنے ہو گئے ایک لاکھ او یزید یزیدون کے معنی اور زیادہ اور ہم نے آپ کو ایک لاکھ سے زائد افراد کی طرف نبی بنا کر بھیجا انہیں آپ نے تبلیغ دین فرمائی ف آ وہ لوگ ایمان لائے ف متانڈاہ پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک دنیا میں برتنا دیا ایک وقت تک وہ دنیا کے فوائد اٹھاتے رہے وہ لوگ جو حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے تو دنیا کے اندر وہ ایک اچھی زندگی گزارتے رہے اور پھر ایک نہ ایک دن تو سب کو مرنا ہے یقینا نیک امال کرنا اور پاکیزہ زندگی گزارنا یہ بہت بڑی سعادت ہے پھر ان سے پوچھو الب بی بنا کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں ونو نا اور ان کے لیے بیٹے ہیں یعنی خود تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو اسے بوجھ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ میں ظالے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں بہت سے بیان کرتے ہیں کہ عرب کے جو ہے نا سلیم فضا بنی ملح یہ چند قبائل تھے جن کا یہ عقیدہ تھا یہاں پر ایک بات ارض کر دوں کہ پیچھے حضرت یونس علیہ سلاۃ کا ذکر ہم نے سنا اس کا تفصیلی واقعہ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 کے درمیان واقع موجود ہے جہاں پر ہم اس کی تفصیل سن چکے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 یہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ مشرقین نے اس قدر غلط بات کہی اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اگر انہیں اپنے رب سے محبت ہے تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے برخلاف وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ بیٹوں سے بھی پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے ہم یا خلق نل ملا ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا وہ ہوں اور اس وقت وہ موجود تھے سمجھانے کے لیے اس طرح سوال کیا گیا کیا جب اللہ تعالی فرشتوں کو بنا رہا تھا تو تم اس وقت کیا موجود تھے اللہ خبردار سن لو انف من لقو لونا بے شک یہ من گھڑت باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے یہ باتیں گڑ لی ہیں وہ اللہ وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے وہ ان نہ اور بے شک یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اور سفل بناتے الل اول تو اللہ تعالی کی اولاد نہیں اور پھر انہیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے تو تم نے اپنے لیے تو بیٹے پسند کیے اور میرے لیے یہ گمان کیا کہ میں نے بیٹیوں کو اپنی اولاد بنایا اصفل بنا تھی عالل بنی اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر بیٹوں کے مقابلے میں ایسی کوئی بات نہیں میں بیٹوں سے بھی پاک ہوں اور بیٹیوں سے بھی پاک ہوں ما لکم کئی فتح تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسی باتیں کرتے ہو اور کیسے فیصلے سناتے ہو افلا کروں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے کسی کتاب میں لکھا ہو آسمانی کتاب میں یا کوئی اور دلیل ہو تو بتاؤ تو کتابی کن لاؤ تم اپنی کتاب اپنے دلائل ان کن تم اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو پھر مشرقین مکہ میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر بیٹیاں فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹیوں کی ولادت کیسے ہوئی تو وہ نعوذ باللہ اللہ ظالب کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے کسی جن سے شادی کی نوز بلّہ مزالد وجہ آلو بین ہوں و بین الجنتی نصب اور یہ ظالم اللہ اور جنات کے درمیان نصب بیان کرتے ہیں رشتہ بیان کرتے ہیں حالانکہ یہ جھوٹ ہے رب العالمین ان باتوں سے پاک ہے والا قد عالیم تل جم لمح اور بے شک جنات یہ بات جانتے ہیں بے شک وہ کل روز قیامت حاضر کیے جائیں گے اور جس نے سرکشی کی ہوگی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا سبحان اللہ عما یو سونا پاک ہے اللہ تعالی ان تمام باتوں سے جو وہ کہتے ہیں اللہ عباد الله مخلسین مگر اللہ کے وہ بندے کہ جو مخلص ہیں جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا ان کے دل میں نیکی کی محبت کو پیدا فرمایا وہ ایسی باتیں کبھی نہیں کہتے فم و ماتا بدونا بس بے شک اے کافروں تم اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ سارے بت سب مل کر بھی ماں ان تم علیہ ہی تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا سکو تم سارے مل کر بھی جسے اللہ ہدایت دے اسے تم گمراہ نہیں کر سکتے اللہ کے مخلص بندوں کو تم راہ ہدایت سے نہیں ہٹا سکتے اللہ من ہوا صال جیشی تمہاری باتیں تو صرف وہی وہ مانے گا جو جہنم میں جانے والا ہے اور فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مشرقین ہمیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں تو فرشتوں نے کہا وما منا اللہ له مقام معلوم ہمارے لیے تو ایک مقام معلوم ہے ہم تو اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ نے ہمیں مقام و مرتبہ دیا ہم اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ انا ل نو سو ہم تو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے حکم کے منتظر ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ل اور بے شک ضرور ہم تو اللہ کی تسبیح کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں وہ ان لَيَقُولُونَ اور بے شک یہ کافر کہتے ہیں لو انا أَنَّ مِّنَ الْأَوَّلِينَ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں جیسی کتابیں آئی ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ المخلس تو ضرور ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے نیک بندے بن جاتے کافر کہا کرتے کہ اگر کتابیں ہم پر نازل ہوتی تو ہم ایسا نہ کرتے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا جب قرآن آ گیا فقف رو پس ان کافروں نے قرآن کا انکار کیا فصعف یا بس انیب وہ جان لیں گے کہ اس انکار کا نقصان کتنا بڑا ہے خدم سَبَقَتْ کلیمت اور بے شک ہمارے کلمات سبقت لے گئے لِعِبَادِنَا المسلی ہمارے رسول بندوں کے لیے یعنی ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم اجر و ثواب دیں گے اور دین اسلام کو غالب کریں گے تو دین اسلام غالب آیا ان لہم بے بےشک ان لوگوں کی مدد کی گئی انبیاء رسولوں کی مدد کی گئی اور جو ان کے نقشے قدم پر چلے اللہ تعالی ان کی بھی مدد فرمائے گا وہ ان جندنا دہم الغالب اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا اللہ والے ہی کامیاب ہوں گے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ہوں بس ان سے ایراض کر لو ان سے چشم پوشی کرو حتا حين ایک وقت تک انہیں مہلت جب تک ہے تم ان سے ایراض کر لو پھر دیکھو ان کا انجام کیسا ہوتا ہے وہ اور تم ان کا انتظار کرو فصوف یوب پھر ان پھر وہ و اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے جب یہ آیت نازر ہوئی تو کافروں نے بڑا مذاق اڑایا اور کہنے لگے یہ عذاب ابھی آپ لے آئے ہمیں مہلت نہیں چاہیے اف اب عذاب نا کیا ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی مچاتے ہیں انہیں ہمارا عذاب جلدی چاہیے فَإِذَا نَزَلَ بسا فتیم جب یہ عذاب ان کے گھر میں داخل ہوگا ان کے سہن میں اترے گا منظرین تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت بری صبح ہوگی منظرین جنہیں ڈرایا گیا تو یہ کافر جنہیں ڈرایا گیا پھر بھی ڈرتے نہیں تو عذاب کی صبح ان کے لیے بہت بری صبح ہوگی وہ عَنْهُمْ اور آپ ان سے ایراض کر لیں خطاشین ایک وقت تک وہ اب سر اور آپ انتظار کریں فصوف یوب سرونا پس ان قریب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے سبحانہ شانہ کا آپ کے رب کے لیے پاکی ہے آپ کا رب پاک ہے رب العزتی وہ رب جو عزت دینے والا رب ہے اما یو ان تمام باتوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے جو کافر کہتے ہیں وہ سلامن عالم اور رسولوں پر سلام ہوحمد اللہ عب العالمینہ اور تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں یہ تین آیتیں جو آخری آیتیں ہیں سورہ صفات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ ہر نماز کے بعد ان تین آیتوں کو تین مرتبہ پڑھا جائے گویا اس پڑھنے والے نے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر لیا اتنا اسے اجر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور اس سورہ مبارکہ میں جو درس دیا گیا کہ نیک لوگوں پر مشکلات آئیں ان پر کٹھن دور آئے ان پر حکمرانوں نے اور اقتدار رکھنے والوں نے مالداروں نے سرداروں نے ظلم کیا مگر ہر حال میں وہ نیکی پر قائم رہے انہوں نے دنیا کی اکثریت کو نہ دیکھا کہ اکثریت گناہ کر رہی ہے بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے انہوں نے دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کی بلکہ اللہ کو راضی کر لیا دنیا میں بھی وہ کامیاب رہے آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے نقشے قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق قطع فرمائے